بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام سلام علیکم آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں آ پروگرام ہے کربلا اینڈ ماڈرن ایرا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو پچھلے چودہ سو سال سے آج بھی اسی طریقے سے تر و تازہ ہے جیسے صدیوں سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا غم منایا جاتا جا رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہر سال امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور ہم کچھ جو میسیجز ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو کربلا کا مشن ہے جو مقصد ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آپ کا ہمارے خصوصی مہمان پروفیسر رضا عباس صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بتاتے چلے کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں اور آپ نے مسلسل ہمارے ساتھ بہت سارے پروگرام کیے ہیں اور آج بھی آپ ہمارے ساتھ کربلا سے متعلق محرم سے متعلق کچھ اہم جو ہمارے سوال ہیں ان کے جواب دیں گے سر سلام وعلیکم السلام رضا صاحب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے برپا کی یعنی آپ نے جب اپنا وطن چھوڑا اپنے گھر والوں کو چھوڑا جو ایک فطرتی طور پر دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو شہادتیں دی اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے حساب کے ساتھ اگر ہم یوں دیکھیں کہ کیا ایک جو میسج تھا کربلا سے ریلیٹڈ کہ واقعے سے پہلے اور قربانیوں کے بعد کا اگر ہم تذکرہ دیکھیں ایک طرف اسلام ہے اور اسی اسلام سے نکلنے ہوئے نکلے ہوئے مسلمان ہیں تو یہ جو اسلام ہے اس میں مسلمانوں کا جو فرق ہمارے سامنے ظاہر ہوا وہ کیا ہے ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا فرق کس طرح سے کربلا کے حوالے سے واضح ہوا یہ بالکل سامنے کی بات ہے اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا بن گئے تھے اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمان کیا بن گئے ہیں میرا اپنا ماننا ہے کہ کسی بھی تاریخی واقعے کو دیکھنے کے لیے پرکھنے کے لیے اگر تاریخی شواہد نہ ملیں تو آپ ماڈرن دنیا کو دیکھ لیجئے وہی چیزیں آج بھی نظر آئیں گی وہی چیزیں وہی حالات بس چیزیں بدل گئی ہیں وسائل بدل گئے ہیں بنیادی باتیں وہی ہیں آج بھی بکے ہوئے نفس موجود ہیں آج بھی وہی پاور کی سٹرگل موجود ہے آج بھی وہی ویلت کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا جذبہ موجود ہے آج بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور آج بھی کچھ استقلال رکھنے والے لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے جیسے اس وقت ہو گیا تھا آپ دیکھیں کہ گیارہ ہجری میں رسول اسلام کی وفات ہوتی ہے اور سن اکسٹھ ہجری میں کربلا برپا ہوتی ہے یعنی سمپل حساب یہ ہے کہ پچاس برس کے بعد رسول کی آنکھ بند ہونے کے پچاس برس کے بعد دیکھ لیجئے کہ مسلمان کہاں پہنچ گئے تھے وہ پچاس برس پہلے مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اسلام ان کو اپنے کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں رسول اسلام اپنے آغوش میں لے رہے ہیں اور اکسٹھ ہجری کے بعد اسی جو ہے امام حسین کے سینے پر ایک قاتل مسلمان بن کے چڑھا ہوا ہے اور وہ ان کا جو ہے وہ گلا کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے ہے نا تو یہ مسلم اور مسلمان آج بھی وہی کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ آج مسلمان مسلمان سے لڑ رہے ہیں مسلمان مسلمان کی مدد کرنے پہ تیار نہیں مسلمان دوسروں کی مدد کرنے پہ تیار ہیں مگر اپنے بھائیوں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو یہی کیا اسلام ہے اور ہمیشہ سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں اور یہ لائنیں اسی وقت سے بن گئی تھیں کہ اسلام کے بلند و بالا اصول اور ہیں مسلمان اور ہیں اس میں سے ایک ایک مائنارٹی ایسی تھی جو اسلام کے اصولوں پہ کاربند تھی انسانیت کے اصولوں پہ کاربند تھی محتاجگی کے باوجود ضرورت کے باوجود وہ اسلام کے اصولوں پہ کاربند تھے ہے نا وہ راستہ پورا دور سے اگر آپ لیتے چلے آئیں حضرت علی کے دور سے لے کر حضرت علی اپنے قاتل کو جامع شیر پلا رہے ہیں امام حسین لشکرِ ہور کو پانی پلا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ آ, کوفے میں اب حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ ابنِ زیاد کو دھوکے سے قتل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ رسول کی تعلیم اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ انسانی اور اس کے مقابلے پر سارے ہیلا حوالی دھوکے بازی جھوٹ فریب مکاری سب کچھ چل رہی ہے یزید کیا کر رہا ہے ابن زیاد کیا کر رہا ہے عمر ابن سعاد کیا کر رہا ہے تو ایک طرف ایک اسلام ہے جو پیور فام میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیرلل ایک پیرل اسلام ہے جس نے اپنے چہرے پہ اسلام کی نقاب بہت ہلکی باریک سی اسلام کی نقاب لگا رکھی ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے لالج تمام دولت اور پاور کے حصول کا ایک کری اور بھیانک چہرہ چھپا ہوا ہے جس کے اوپر اسلام کی ایک ہلکی سی نقاب پڑی ہوئی ہے یہ آج بھی دنیا میں نظر آ رہا ہے آپ یہ کتنے ممالک ہیں کہ جہاں ایش پرستی دنیا پرستی دولت پرستی طاقت پرستی اور اس کے اوپر ایک ہلکا سا باریک اسلام کا نام چڑھا ہوا ہے ممالک کا نام لینے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ نام لینے سے آدمی بدنام ہو جاتا ہے لیکن سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے آپ دیکھیں کہ کیا بنا میں اسلام آج کیا ہو رہا ہے تو بنا اسلام اس وقت بھی یہ حال ہو گیا تھا کہ رسول کے نوازے کا گلا کاٹا جا رہا تھا اللہ اکبر کی آواز بنائے بلند کی جا رہی تھی تو یہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ شروع سے یہ ہو گیا اور آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ للہ دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو اسلام کے اصولوں کو دیکھیے قرآن کی آیتوں کو دیکھیے رسول کی حدیثوں کو دیکھیے عالم محمد کے کردار کو دیکھیے مسلمانوں کے کردار سے اسلام کا اندازہ نہ لگائیے اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ کار مزلت میں جا چکا اتنے زوال کا شکار ہو چکا نہ جانے کتنے زوال کا شکار ابھی اس کو ہونا باقی ہے لیکن اسلام کے بلند و بالا اصول ہمیشہ سے قائم تھے آج بھی قائم ہے قیامت تک قائم رہیں گے جو پلٹ کے آنا چاہے وہ آ جائے 14 سو تقریباً پینتالیس سال گزر چکے ہیں کربلا کا واقعہ ہوئے لیکن کربلا کا واقعہ سو پینتالیس کیا بلکہ سو سال تقریباً ہو جانے کے باوجود بھی کربلا کا واقعہ زندہ ہے اور اسی طریقے سے آج بھی مظلوم امام کا غم منایا جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے اور, اور کربلا کی بقا کا راز کیا ہے بہت اہم سوال ہے اور مگر اتنا ہی واضح سوال ہے کربلا کی بقا کا راز کیا ہے کربلا کی بقا کا راز کچھ کچھ چیزوں میں چھپا ہوا ہے ایک تو کربلا کی بقا کا راز ہی اس میں چھپا ہوا ہے کہ کربلا مظلومیت کی میراج زندہ جو مظلوم شہید ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے ظالم ہمیشہ مٹ جاتے ہیں مظلومیت باقی رہتی ہے تو پہلا راز ہے مظلومیت دوسرا راز ہے امام حسین کی خود ٹاورنگ پرسنالٹی کہ جو نواز ہے رسول جب جب جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے ایونٹ بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک معمولی سی جو ہے ایونٹ میں اگر پرائم منسٹر آف انڈیا آ جائے تو وہ اپنے آپ ایونٹ بڑی ہو جائے گی کہ بھئی اتنا بڑا آدمی آ گیا چیف منسٹر آ جائے پرائم منسٹر آ جائے پریسیڈنٹ آف انڈیا آ جائے تو جس واقع میں خود حسین ابن علی انوالو ہوں تو وہ واقعہ اپنے آپ میں عظیم ہو جائے گا کہ شخصیت کتنی بڑی ہے اور تیسرا سب سے بڑی وجہ جو واقع کربلا کے باقی رہنے کا راز ہے وہ وہ جو پیورس جذبہ جو خوف و لالچ کے بنا قربانی کا وہ عظیم کارنامہ جو حسین اور اصحاب حسین نے انجام دیا اس کی مسل و نظیر دنیا میں نہیں خوف ہے نہ لالچ ہے خالص وہ جذبہ ہے کہ جس سے امام حسین نصرت اسلام کرنا چاہتے ہیں اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح سے نام محمد دنیا سے نہیں مٹ سکتا بے شک نام محمد دنیا سے نہیں مٹ سکتا چاہے کتنا ہی وہ ہو جائے ہے نا کیونکہ رسول اسلام نے بلا کسی بلا کسی خوف و لالچ کے اسلام کی وہ خدمت انجام دی کہ آج جو ہے وہ پانچ دفعہ دنیا پانچ دفعہ نہیں بلکہ دنیا میں ہر سیکنڈ پکارا جاتا ہے محمد الرسول اللہ اشد محمد الرسول اللہ اذان باقی, نماز ازان باقی, ازان نماز باقی, نماز باقی نماز ہے نماز اسی طریقے اور اسی نماز اور اذان کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اسی خلوص کے ساتھ کہ نہ لالچ نہ خوف دیکھیے بہت سے لوگ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اتفاقات کا دخل ہوتا ہے امام حسین اسلام نے پوری کانشسنس کے ساتھ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ عمل نہیں انجام دیا تو مجھے قتل کیا جائے گا میری اولاد کو قتل کیا جائے گا میرے اصحاب کو قتل کیا جائے گا میرے اہل حرم کو لوٹا جائے گا پورے اطمینان نفس اور استقلال کے ساتھ جب کہ امام حسین آنکھوں کا ہلکا سا اشارہ کر دیتے تو گھر دولت سے بھر جاتا लेकिन मामूली मामूली जो साहब के बच्चे थे उन्होंने जिसने जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसका घर भर गया आज दुनिया में आप देख रहे हैं ना हुकूमतों से जिसने कॉम्प्रोमाइज किया उसका घर भर गया जो हुकूमत से टकराने के लिए खड़ा हुआ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا لیکن دیکھیے ایک گھر توڑ دیا گھر توڑ دیا گیا گھر گرا دیا گیا لیکن حضور سب کی ایک ہمت ہوتی ہے اس کے آگے بڑے بڑوں کو یہ دیکھا گیا کہ یہ اتنے پہ نہیں ٹوٹا تو اتنے پہ یہی وجہ تھی جو ابن ابن زیاد کے ساتھ لوگ ہو گئے تھے جی بالکل اور اتنے پہ نہیں ٹوٹا تو اتنے پہ ٹوٹ گیا لیکن ایک قلعہ ہے امامت کا قلعہ اور عصمت کا قلعہ اس پہ تو ظلم سر ٹکرا ٹکرا کے جو ہے وہ خود ٹوٹ گیا لیکن اسمت نہیں ٹوٹی تو امام حسین اسلام کی بقا کی وجہ کئی چیزوں میں مزمر ہے ایک طرف حسین کی پرسنالٹی ایک طرف مظلومیت کی معراج دوسری طرف مقصد کی بلندی مقصد کتنا بلند تھا مقصد بلند یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے بچانا ہے شریعت کی روح کو بچانا ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دن میں جتنی دفعہ اشد محمد اللہ اگر محذن بیان کر رہا ہے تو اندر اندر یعنی اس اس اعلان کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے کہ حسین نہ ہوتے تو یہ نام مٹ جاتا بہت اچھی بات کہ رضا صاحب آپ نے لیکن اگر کربلا کا ہم واقعہ یوں دیکھیں پڑھیں اور ہم نے دیکھا جو بھی لائبریریز میں اس وقت کتابیں ہیں وہ چاہے تاریخ اسلام ہو یا اور بھی بڑی بڑی جو لامہ مجلسی کے جو روایت ہے یا اور بھی دوسری روایتوں میں کہ کربلا میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اس میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی شامل تھے اگر ہم آج اس ماڈرن ایرا میں کربلا کا تصور کرتے ہیں تو اس کو کس ہدف میں رکھیں گے قربانیوں کی جو جو ہم نے جذبات کے ساتھ ایک ایک جو قربانیاں امام حسین السلام کے ساتھ دی گئیں اس میں جو ایک تسلسل تھا ایک جو ہب تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ بس اب ہمیں کہیں نہیں جانا جس کے لیے وہ خطبہ بھی نو تاریخ کا گواہ ہے کہ خنجر رکھے ہوئے ہیں اپنے گردنوں پر تو ماڈرن ایرا میں ہم اس کو کس طرح طرح سے دیکھیں گے ماڈرن ایرا میں بھی ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ حق کی پیروی کرنے والے حق کسی مذہب کی میراث نہیں ہے بہت سے ایسے ہیں جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں اگر ان کے اندر انسانیت زندہ ہے اگر ان کے اندر جو ہے وہ بلند اخلاقی اصولوں پہ چلنے کی چاہت زندہ ہے تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں حق کے لیے آپ دیکھیے جہاں پہ بہت سے مسلمان خاموش رہتے ہیں وہاں پہ غیر مسلمین کھڑے ہوتے ہیں حق کے لیے تو وہ کربلا آج بھی میں نے کہا نا کربلا آج بھی زندہ ہے تو اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے وہاں قلبی کی وہی مثالیں کہ ابھی نو مسلم ہیں نو مسلم ہیں لیکن زندہ ہیں جس میں زندگی ہوگی وہ کھڑا ہوگا ظلم کے خلاف جس میں زندگی ہوگی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس مذہب کا ماننے والا میں آپ کو بتاؤں فرقے کا ماننے والے کی قید نہیں مذہب کے ماننے والے کی قید نہیں زہر ابن قین کے لیے مشہور ہے کہ وہ حضرت علی کے مخالف تھے اور یعنی جو ہے وہ دوسروں کے عقیدے کو ماننے والے تھے حضرت علی کے دوستوں میں ان کا شمار نہیں تھا لیکن جب انہوں نے امام حسین سے ملاقات کی امام حسین سے تھوڑی دیر بات کی اور انہوں نے معرفت پیدا کر لی تو انہوں نے کہا کہ میرے خیمے وہاں لگا دیے جائیں جہاں حسین کے غلاموں کے خیمے لگے ہوئے ہیں ہیں حضرت وابق قلبی نو مسلمان ہیں ابھی اسلام سے وہ چیز طرح واقف نہیں ہیں امام حسین سے پوری طرح واقف نہیں ہیں لیکن جب ملاقات ہوئی جب چیزوں کو دیکھ لیا اور خود فیصلہ کر لیا بغیر لالچ اور خوف کے جب فیصلہ کر لیا تو اس کی طرف آ گئے تو آج بھی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حق کسی دین کی یا کسی مذہب کی میراث نہیں ہے ہر جگہ حق کے عناصر پائے جاتے ہیں بہت سے ایسے ہوا. کوئی کرسچن بھی کھڑا ہو سکتا ہے حق کی حمایت کے لیے کوئی ہندو کھڑا ہو سکتا ہے حق کی حمایت کے لیے کوئی بدھس کھڑا ہو سکتا ہے حق کی حمایت کے لیے اور کوئی جین جو ہے وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے حق حمایت کے لیے تو لہٰذا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین جو کھڑے ہوئے تھے نا صرف صرف اور صرف دین کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے انسانیت کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے تو اس انسانیت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کیا مسلمان کا ہونا ضروری تھا بہرحال حضرت وابق قلبی تو okay. بہرحال مسلمان تھے hmm. لیکن کوئی اور بھی ہوتا تو وہ کھڑا ہو جاتا بے شک بہت اچھی بات ہے وقت کی کمی ہے انشاءاللہ ہم اپنے اس دوسرے ایپیسوڈ کو آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی محرم کی وجہ سے بہت سارے پروگرامس لگے رضا صاحب تو ناظرین آپ سے بھی بس یہی کہنا چاہوں گا نماز پڑھیں قرآن قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تصور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس بلیدان سیکریفائس اس, اس شہادت کو ضرور رکھیں جو آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے اکہتر ساتھیوں کے ساتھ اپنی جانوں کی قربانی دی کیونکہ ہر عبادت کے پیچھے پیچھے ایک مشن چھپا ہوا ہے جو ہے کربلا میں کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے یعنی جیو اور جینے دو فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ